وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّاقٍ الْوَافِ بِمَا فِي الصَّحِيحِينَ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے دوسرا علم اور علم کے مسادر کے بارے میں ہے اور تیسرا عبادات سے تعلق رکھتا ہے تیسرا مقصد جو عبادات سے تعلق رکھتا ہے اس میں کئی کتب ہیں اور پہلی کتاب کتاب التحارہ ہے کتاب التحار میں کئی فصول ہیں ان فصول میں سے تیسری فصل کا تعلق وضو سے ہے اور وضو پہ مشتمل فصل کئی ابواب پہ مشتمل ہے ان ابواب میں سے تین باب ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسرا باب پڑھ رہے ہیں تیسرا باب شروع کر چکے تھے اور حدیث نمبر دو سو نائنٹی نائن یہ ہم پڑھ چکے تھے آج حدیث نمبر تین سو سے آغاز کریں گے قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا حمران مولا عثمان حمران سے روایت ہے جو کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہیں ہمران بن عبان اللہ عثمان ابن عفان حمران کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو دیکھا عثمان بن عفان کون ہیں ہمارے تیسرے خلیف راشد ان کا تعلق کس خاندان سے ہے بنی امیہ سے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے اس عظیم صحابی کو نبی علی السلاۃسلام نے یکے بعد دیگر دو بیٹیاں نکاح کے لیے دی تھی یہ عثان د ان کے بارے میں ہمران کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی منگوایا پانی کا برتن منگوایا دا بنا پانی کا برتن طلب کیا تو انہوں نے ڈالا اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ کیا ڈالا پانی ڈالا کنہوں نے جناب عثمان نے تو انہوں نے ڈالا پانی ڈالا اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ تین مرتبہ فغا تو ان دو ہتھیلیوں کو دھویا یمین اہ فلینا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا کون سے ہاتھ کو یمین دائیں ہاتھ کو اور یہاں پہ غور کیجیے گا کہ جب ہتھیلیاں دھوئی ہیں ہاتھ دھوئی ہیں ہاتھ دھوئے ہیں تب پانی کیسے لیا ہے تب پانی برتن سے ہاتھوں پہ ڈالا ہے ہاتھ اندر داخل نہیں کیے لیکن جب ہاتھ دھو لیے گئے پھر اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا مادا تو کلی کی کس نے جناب عثمان نے اور کلی کس کو کہتے ہیں پانی کو اپنے منہ میں گمانا حرکت دینا تو انہوں نے کلی کی وستن شقا اور, نا اور ناک میں پانی چڑھایا ثم غسل سلاح تھا پھر اپنے چہرے کو تین دفعہ دھویا وہ سلاح تھا مرارن اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دویا کہاں تک کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو کونوں تک دویا تھلا تھا تین مرتبہ یعنی کہ دائیں ہاتھ کو کونی تک تین مرتبہ پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک تین مرتبہ براسی پھر اپنے سر کا مسا کیا <تصح> سما غسل کا بہن پھر اپنے دونوں پاؤں تین مرتبہ دوئے ان کہاں تک تخنوں تک ثم قال پھر کہا کس نے جناب عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضع نحو وضوع اہادا جس نے میرے اس وضوع جیسا وضوع کیا پھر صفی ان دو رقتوں میں اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے یعنی کہ توجہ مکمل طور پہ نماز کی طرف ہو دل کی باتیں نہ ہوں دل کی سوچیں نہ ہوں لا حد صفیمانفسا ان دو رکھتوں میں اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے تو کیا ہوگا جو میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر اس ہوگا بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں تو بڑی عظیم حدیث ہے نبی علی اللہ تسلام کی اس حدیث میں پہلے نمبر پہ یہ دیکھیے گا شروع میں کیا ہے فَأَفْرَغَ عَلَى کہ جناب عثمان نے اپنی ہتھیلیوں پہ پانی ڈالا تین مرتبہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں اس ادیس میں جو اس سے پہلے ہے دو سو ننانوے ٹو نائن نائن ذرا وہاں دیکھیے گا کہ فکافی وہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ نبی علی اسات اسلام نے پانی کا برتن منگوایا اور عبداللہ بن زید نے پانی کا برتن منگوایا صحابی نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کا وضو کیسے تھا فتح عالم کے سامنے وضو کیا فقفا دئی اور برتن کو اپنے ہاتھوں پہ جکایا فکفا الدئی برتن کو اپنے ہاتھوں پہ جھکایا کیوں تاکہ پانی ہاتھوں پہ گرے اور ہاتھوں کو دھو سکے اور اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا کس نے عبداللہ بن زید نہیں اور پھر بتایا کہ ایسے ہی ودو کیا تھا نبی علی ساتو اسلام نے تو آج میں آپ کو پچھلی حدیث کی طرف کیوں لے کر گیا ہوں کفایہ دئی کا مانا اچھی طرح واضح کرنے کے لیے کہ کفا یہ دئی برتن کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ جھکایا <coughs> اور آج کے دیس میں کیا الفاظ آئے ہیں؟ کہ اپنی ہتھیلیوں پہ پانی ڈالا دوسرے نمبر پہ یہ جو تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا تو کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ان کا حکم کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کلی کرنا وضو میں اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں کام سنت ہیں لیکن غسل میں جب غسل جنابت کرنا ہو غسل حیض کرنا ہو تب یہ دونوں کام واجب ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وضو میں یہ دونوں کام سنت نہیں بلکہ سنت سے زیادہ بڑا مقام رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ کلی کرنا بھی واجب اور ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب کیوں اس لیے کہ نبی علی اللہ وسلام سے وضو کا طریقہ جو ہمارے پاس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ وضو میں کلی کرتے تھے ناک میں پانی چڑھاتے تھے دوسرے نمبر پہ صاف صاف حدیث ہے مسلم کی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ادو کرے فل يجعل فی فی تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر وہ کیا کرے پھر پانی جاڑے پہلے ناک میں پانی ڈالے اور پھر جاڑے اور یہاں پہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ آڈر کے الفاظ ہیں حکم دے رہے ہیں آپ اور جب آپ کسی چیز کا حکم دیں تو اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث وباق کہ ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں مبالغہ کریں اللہ مگر یہ کہ آپ روزہ دار ہوں نبی علیہ سات اسلام حکم دے رہے ہیں کہ جب وضو کریں تو ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے مبالغہ کرنا ہے یعنی کہ ٹرخانہ نہیں ہے بہت اچھی طرح پانی چڑھانا ہے ہاں جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تب بھی پانی چڑھانا ہے لیکن تب مبالغہ نہیں کرنا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور پھر اس کو جاڑنا اور ابو دعو شریف کی حدیث ہے کہ آپ کہتے ہیں جب وضو کرو تو کلی کرو یہاں پہ بھی آپ آرڈر دے رہے ہیں تو کلی کرنا وضو میں اور ناک میں پانی رہنا دونوں یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنا واجب ہے اور ان میں سستی نہیں کرنی چاہیے تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے اس حدیث میں تذکرہ آیا سر پہ مسا کرنے کا اور کانوں کے مسا کا تذکرہ نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ کانوں کا مسا کرنا بھی نبی علیہ اصلاۃ اسلام سے ثابت ہے اور یہ بھی حدیث آپ سے ثابت ہے کہ العدون کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں سر میں سے ہیں سر کا مسا کرتے ہیں تو کانوں کا پھر کیا ہوگا مسا ہوگا اور مسا کا طریقہ کیا ہے کہ یہ انگلی جسے ہم انگوشتے شہادت کہتے ہیں شہادت والی انگلی یہ انگلیاں کان کے سوراخ میں داخل کی جائیں گی یعنی کہ آپ کے ہاتھ گیلے ہوں گے اور کانوں کے لیے کانوں کے مسا کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے سر کے مسہ سے آپ کے ہاتھ گیلے ہیں وہی پانی کافی ہے اور اگر نیا لے لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اب آپ دونوں انگلیاں کان کے سوراخ میں ڈالیں گے اور پھر انگلیوں کو کان کے جو راستے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پھیرتے آئیں گے حتا کہ آپ کان کے اوپر کے حصے تک پہنچ جائیں گے اندر سے شروع ہوئے اور ان راستوں پہ ان انگلیوں کو پھیرتے ہوئے آپ کان کے آخری حصے میں پہنچ گئے اب آپ کیا کریں گے آپ دونوں انگوٹھوں کے ذریعے کان کے باہر کے حصے کا مسا کریں گے ایسے مجھے امید ہے کہ کان کے مسا کا معاملہ واضح ہو چکا ہوگا تو یہ تین چار مسائل تھے جن کا تعلق اس حدیث سے تھا حدیث نمبر تین سو سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ وضو کتنی عظیم عبادت ہے ہمارے پاکوہن ہند کے اکثر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے جب روزے کے روزے کی نیت کی باری آتی ہے اتنا مبالغہ کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہلواتے ہیں حالانکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک روزے کے لیے بھی نیت ضروری نماز کے لیے بھی ضروری وضو کے لیے بھی ضروری ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے لیکن نیت کہاں ہوگی دل میں ہوگی لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ غلط ہے بدت ہے لیکن کئی علماء کلام جو نماز کے معاملے میں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرواتے ہیں روزے کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرواتے ہیں وضو کی باری آتی کہتے ہیں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ تو عبادت نہیں ہے یہ کیا ہے جی کہتے ہیں یہ تو نماز کے لیے ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے یہ باقاعدہ عبادت نہیں ہے لیکن نبی علی السلاۃ السلام کی بہت سی عادی سے پتہ چلتا ہے کہ وضو باقاعدہ عبادت ہے اللہ کے رسول علی ساطل رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے وہ کیوں تھا نماز کے لیے تو نہیں تھا اس کا مطلب ہے وضو اپنی جگہ پہ مستقل عبادت ہے اور آپ نے وضو کے بہت سے فضائل بتائے ہیں اور یہاں پہ یہ فضیلت ہے کہ جو میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رختیں ادا کرے اور دو رقطیں توجہ سے خوشی و خدو سے ادا کرے اس کے گزشتہ گناہ مواف ہو جائیں گے تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں کہ بار بار وضو کرتے ہیں بار بار گناہ مواف ہوتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 301 301 خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری عن ابن عباس قال توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتا مرتا صلابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار وضو کیا ایک ایک بار وضو کے ازا کو دویا اب تک ہم پڑھ رہے تھے تین تین بار دونا اور اس حدیث میں کیا آیا کہ آپ نے ایک ایک دفعہ بھی وضو کے آزاد دھوئے ہیں اور یہ وضو بالکل ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ ازائے وضو میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اپنی جگہ پہ ترگ نہ ہو اور خشک رہ جائے سر کا مسا ہوگا باقی جو اذا ہیں ان میں خشکی نہ رہے حدیث نمبر 302 سو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری عن عبد الله بن زید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو بن زید سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ وضو کیا یعنی کہ دو دو بار وضو کے اعضاء کو دھویا غور کیجئے گا ان احادیث پہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ایک دفعہ وزو کے کو دھویا کوئی صاحبی کہہ رہے ہیں کہ دو دو دفعہ دویا اور کوئی صاحبی کہہ رہے ہیں تین تین دفعہ دھویا اب جس کا دل ٹیڑھا ہوگا جو منکرین حدیث میں سے ہوگا جو حدیث کا مذاق اڑانے والا ہوگا جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوگی وہ کہے گا لو جی احادیث میں تضاد ہے احادیث میں تناقض ہے احادیث میں ٹکراؤ ہے ہر حدیث, تو اسی حدیث کے مخالف ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہوگی جس کے دل کو اللہ نے نبی علی سات اسلام کی, کی محبت سے معمور کر رکھا ہوگا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا جس صحابی نے کہا ہے کہ آپ نے ادائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اس نے بھی صحیح کہا جو ہیں کہ دو دو مرتبہ دھویا اس نے بھی صحیح کہا اور جو کہہ رہے ہیں تین تین مرتبہ اس نے بھی صحیح کہا کیونکہ اللہ کے کی رسول نے وضو کو ایک دفعہ نہیں کیا تیئیس سال تو آپ نے بطور نبی زندگی گزاری ہے تیئیس سال میں کتنی دفاع نمازیں پڑھتے رہے خصوصاً آخری دس سال پانچ نمازیں ایک دن میں پانچ دفعہ کم از کم وضو تجد کا وضو اس کے علاوہ تو پوری زندگی میں کتنے وضو کیے تو کبھی ایک ایک مرتبہ ازا کو دھویا کبھی دو دو مرتبہ کبھی تین تین مرتبہ سب احادیث اپنی جگہ پہ صحیح ہیں اور یہ آخری حدیث پڑی عبد اللہ بن زید کئی لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ آئے کہ عبداللہ بن زید وہ ہے جو اذان والی حدیث روایت کرتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ ان کے علاوہ ہے حدیث نمبر تین سو تین ان ابی حریرت قال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار البضو فمن استطاع منکم ان یطیل غررتہ فلیفعل جناب ابو ریلہ سے رویت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ سلام سے سنا کے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انتیمہ یقیناً میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حال میں کہ غررن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اس امت سے مراد آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑا ورنہ آج کل کے سکھ بھی آپ کے امتی ہیں آج کل کے ہندو بھی آپ کے امتی ہیں انگریز بھی آپ کے امتی ہیں ملد بھی آپ کے امتی ہیں لیکن یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس حدیث میں آپ اپنی اس امت کی, بات کر جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اسے کہتے ہیں امت اجابہ امتی یوم میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے محجلین ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے کیوں من آدو وضو کے اثر کی وجہ سے وضو کے اثر کے سبب سے دنیا میں گرمی سردی میں وضو کرتے رہے آج اللہ نے انعام کیا دیا ہے چہرہ بھی چمک رہا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہیں پل فَلْ بس جو تم میں سے اپنی چمک کو لمبا کرنے کی سسات رکھے وہ ایسا کر لے پہلے بتا دیا گیا حدیث میں کہ روزے قیامت جب آپ کی امت آئے گی تو ان کی نشانی کیا ہوگی کہ چہرہ چمک رہا ہوگا اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے کس وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے جو ہمارے بہن بھائی وضو نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے گا روزے قیامت مجھے اور آپ کو بڑی ٹینشن ہے اپنے رشتے داروں کی جو کاروبار میں کمزور ہیں جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں صبح و شام ہم ان کے بارے میں سوٹے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچا کہ رودے قیامت ان کے ودو کے آزار نہیں چمکیں گے نبی علی السلام کے حوض سے پانی نہیں پی سکیں گے آخری الفاظ کیا ہے کہ جو تم میں سے اپنی چمک کو طویل کرنا چاہتا ہے بڑھانا چاہتا ہے فل یہ پس چاہیے کہ وہ بڑھا لے یہ جو آخری جملہ ہے کیا یہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے الفاظ ہیں اکثر علامہ کا موقف یہ ہے کہ یہ آخری جملہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں جناب ابو ہرینا کے الفاظ ہیں جنہوں نے یہ حدیث اللہ اللہ رسول سے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو رحرا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امتھی قیامل کے دن آئیں گے, چہرے امتی رہے ہوں گے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے کی کی وجہ سے یہ الفاظ اللہ کے. اس کے بعد ابو رحرا تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنی چمک کو بڑھائے وہ بڑھا لے چنانچہ جناب ابو رحرا جب وضو کرتے تھے کیا کرتے تھے بازو کو دھونے کی باری آتی تو کندھوں تک پہنچ جاتے تاکہ چمک بڑھ جائے روزے قیامت پورا یہ ہاتھ چمک رہا ہو اور پاؤں کو دھونے کی باری آتی تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے تو صحیح بات یہ ہے اور جو بات کرنے لگا ہوں یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ کا امام ابن القیم کا امام ابن القیم کا کیا موقف ہے کہ وضو اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی علیہ السلاط اسلام نے سکھایا ہاں بازو دونوں ہیں تو کوڑیوں تک کوڑی سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن کندھوں تک ایسا نہیں کرنا کیوں کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام سے ثابت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا جہاں تک تعلق ابو اہرا کا یہ ان کا اتحاد ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اور یہی صورت حال ہے پاؤں کی پاؤں کہاں تک دھونے ہیں ٹکھنوں تک تھوڑے سے آگے بڑھ دیں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے لیکن گھٹنوں تک جانا یہ نبی علیہ اسلاط اسلام سے ثابت نہیں ہے جناب ابو احرا کا جو عمل ہے وہ ان کا اتحادی معاملہ ہے ان کی ذاتی رائے اور شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول علی سلاد اسلام دے کر گئے تو اس حدیث سے وضو کی فضیلت وضو کی شان اور وضو کا مقام معلوم ہو رہا ہے اس کے بعد عدیث نمبر تین سو چار عن ابی حریرہ جناب ابو حریرہ سے رویت ہے اور یہ وہ عدیث ہے جس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کا قاف جناب ابو حریرہ سے رویت ہے وَقَانَ يَمُرُّو وہ گزر رہے تھے کون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالنَّاس يُتَوَضَّعُونَ مِنَ الْمِطْحَرَةِ ابو حریرہ گزر رہے تھے جب کہ لوگ وضو کر رہے تھے وضو کے برتن سے متحرا وہ برتن جو وضو کے لیے تیار کیا گیا ہو تہارت کے لیے تیار کیا گیا ہو کالا تو کہنے لگے کون ابو الوضو وضو پورا کیا کرو یعنی کہ وضو میں کو کمی نہ رہنے دیا کرو وضو پورا کیا کرو ان اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ ابو القاسم ابو القاسم کون ہے نبی علیہ السلاۃسلام آپ کی کنیت ہے ابو القاسم ابو رحرا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہوگی ہلاکت ہے للآکاب ایڈیوں کے لیے آکاب عقب کی جمع ایڑیوں کے لیے پاؤں کا پچھلا حصہ تو ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے النار آگ میں سے یعنی کہ وہ ایڈیاں جو وضو کرتے ہوئے خشک رہ گئیں ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم میں سے جہنم کی آگ ان تک پہنچے گی تو اس میں شدید واحد ہے ان کے لیے جو وضو کے معاملے میں سستی کرتے ہیں کوتا کرتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں اور آج کل بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاؤں کا پچھلا حصہ خشک ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علی صحیح نے کیا فرمایا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے یعنی کہ جو ایڈیاں خشک رہتی ہیں کہاں سے ہلاکت اچھا یہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو وضو میں سستی کر گئے تو جو وضو کرتے ہی نہیں تھے نمازیں پڑھتے ہی نہیں تھے ان کا کیا بنے گا مکمل وضو کون سا ہوتا ہے مکمل ودو یہی ہے کہ وضو کے جو مقامات ہیں وضو کے جو اعضا ہے ان میں سے کوئی بھی خوش نہ رہے ہر ایک تک پانی پہنچے اور یہاں پہ دیکھیے لوگ وضو کر رہے ہیں اور جناب جناب ابو رحرا انہیں وارننگ دے رہے ہیں اور یہ حدیث سنا رہے ہیں تو اس سے پتا چلا انسان کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے لوگوں تک آپ کی آدیش کو پہنچاتے رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 305 میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عمر بن خطاب جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ودو کیا تو اس نے ناخن کے برابر جگہ اپنے پاؤں پہ چھوڑ دی یعنی کہ وہاں پانی نہیں پہنچایا ناخل کے برابر جگہ خشک رہے گی معمولی سی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیم نے اس جگہ کو دیکھ لیا فقار تو آپ نے کہا ارد واپس جاؤ فع سن اپنا ودو اچھی طرح کرو فراجا وہ آدمی واپس کیا کتنے کی واپس گیا وضو کی طرف واپس گیا وضو کرنے کے لیے گیا تمہ پھر اس آدمی نے نماز پڑھی اور ابو دو شریف کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ الوضو آپ نے اس آدمی کو حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو اس حدیث سے کیا پتا چلا وضو کے معاملے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے ناخن کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ معلم کو چاہیے مدرس کو چاہیے عالم دین کو چاہیے سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں ان کی تربیت کرتے رہیں انہیں احادیث سناتے رہیں جیسا کہ نبی علی نے یہاں پہ کیا اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا بعد میں آپ کو پتا چلا تو اب آپ کیا کریں گے سارا وضو دوبارہ کریں گے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور یہ اتنی جگہ گیلی کر لو آپ نے کہا وزو اپنا وضو اچھی طرح کرو البتہ اگر پاؤں کا کوئی حصہ آپ کو پتا چلا کہ خشک رہ گیا ہے اور آپ کے وضو کے اعضا بھی گیلے ہیں تو پھر اتنا حصہ گیلا کر لینا کافی ہوگا لیکن جب اردو کیے ہوئے چند منٹ گزر چکے ہوں وضو کے اذا خشک ہو چکے ہوں اب جب غلطی کا پتہ چلے تو اب سارا وضو دوبارہ کیا جائے گا حدیث نمبر 306 306 میم یہ حدیث بھی روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن امام مسلم رویت کرتے ہیں صحابی برعیدہ صلی اللہ علیہ الفتح بی واحد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں پڑھی یوم الفتحی فتح مکہ کے روز بھی وضو ایک ہی وضو کے ساتھ ایک ہی وضو کے ساتھ آپ نے متعدد نمازیں پڑھائیں پڑی و مسا اللہ خفئی جب کے آپ نے اپنے مودوں پہ مسا کیا وضو ایک کیا اور اس وضو میں بھی آپ نے کیا کیا ہوا تھا موضوع پر مسا کیا ہوا تھا مسا کیا لا خفیہ اپنے موضوع پر فقال لہو عمر تو آپ سے جناب عمر فاروق نے کہا لَقَسْنَاتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لم تَكُنْ تَسْنَعُهُ آپ نے آج وہ کچھ کیا ہے جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے یعنی کہ ایک ہی وضوء کے ساتھ اتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں یہ کام آج آپ نے کیا ہے. پہلے آپ نہیں کرتے تھے گویا کہ جناب عمر فروخت جاننا چاہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے ہمیں بھی علم آپ نے کہا تو عمر. عمر میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے کسن کیا ہے جن یعنی کے میں بول نہیں ہوں اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مہدوں پہ مسا کرنا بالکل ٹھیک ہے جبکہ وضو کے ہاتھ میں پہنے ہوں وضو ہوں جب آپ نے موزے پہنے ہوں تو بعد جب وضو ٹوٹے گا تو آپ نیا وضو کریں گے اور پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ پاؤں پہ مسا کر لینا کافی ہوگا کیونکہ آپ نے پاؤں پہ موزے پہن رکھے ہیں دوسرے نمبر پہ جب وضو پہلے سے موجود ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے تیسرے نمبر پہ ہر وضو کے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بہت اچھی بات ہے کیسے پتا چلا کیونکہ عمر فروخ کہہ رہے ہیں اللہ رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے اس کا مطلب ہے پہلے آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے اور اس بار آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں حدیث سے یہ پتا چلا کہ خوشی جتنی بھی بڑی ہو نمازیں معاف نہیں ہے مکہ کی فتح کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت زیادہ خوشی کا دن تھا اس دن بھی آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ہمارے ہاں کسی کی شادی کا دن ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید آج نمازیں معاف ہیں اس ادیب سے یہ بھی پتا چلا کہ صحاب کلام یہ یقیدہ رکھتے تھے کہ نبی علیہ عصا تو اسلام بھول سکتے ہیں اسی لیے جناب عمر فروغ نے کہا کہ میں یہ بھولا نہیں ہوں اسی لیے اللہ کے رسول نے جناب عمر فروخ سے کہا کہ میں بولا نہیں ہوں بعد والے باپ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے آپ کی توجہ اس جانب بھی مبزول کروانا چاہوں گا کہ ایک گمراہ فرقہ موجود ہے پاکو ہند میں یہ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں پہ مسا کرتے ہیں جبکہ پاؤں لنگے ہوتے ہیں اور صورت حال یہ ہے کہ نبی علی سعد اسلام صاحبہ کے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایڑی میں کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ایسی ایڑیوں کے لیے کیا ہے جہنم کی آگ ہے اور جو پورا پاؤں نیت ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا اس کے بعد میری مائیں بہنیں جب میک اپ کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے لپسٹک لپسٹک جب ہوگی ہونٹوں پہ تو وضو تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ کے ہونٹ ان تک پانی نہیں پہنچا یہاں اللہ رسول کہہ رہے ہیں ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جو خشک رہ گئیں اگر ہونٹ ایسے ہوئے جہاں پانی نہیں پہنچا وضو کا ان کا کیا بنے گا ایسے ہی پاؤڈر یا اس قسم کی چیزیں جو چہرے پہ لگائی گئی ہوتی ہیں جن کی کئی تہیں ہوتی ہیں اور اتنی بڑی تہ ہوتی ہے کہ پانی چہرے تک نہیں پہنچتا ایسی عورتیں یا تو وضو کرتی نہیں نماز پڑھتی نہیں اور جو وضو کرتی ہیں ان کا وضو کیسے ہوگا ایسے ہی ناخن پالش جب وہ پالش لگائی جائے گی ناخنوں پہ تو ودو کیسے ہوگا میری ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے عورتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں اپنے خامن کے سامنے اور باپ کے سامنے بھی خوبصورتی کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائیوں کے سامنے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب گھر میں غیر مرد نہ آتے ہوں کوئی دیور کوئی جیٹھ کوئی بہنوئی وغیرہ نہ آتا ہو یا آتے بھی ہوں تو آپ پردہ کرتی ہوں تو آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں جسم کو خوبصورت بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خوبصورتی کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنا جن کے ساتھ وضو نہ ہو سکے وضو کا پانی نہ پہنچ سکے تو یہ حدیث دین میں رکھیں کہ وہی من اللہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہ جائیں جن تک ودو کا پانی نہ پہنچیں باب نمبر چار کیا باب ہے ذکر آخب الو ودو. ودو کے بعد ذکر کرنا یعنی کہ دعا وغیرہ پڑھنا کوئی ذکر پڑھنا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو وضو کے بعد ذکر کرنا سے مجھے یاد آیا کہ کئی لوگ وضو کرتے ہوئے ہر عضو دھوتے ہوئے اس کی الگ سے دعا پڑھتی ہیں یہ دعائیں نبی علی اسلام سے ثابت نہیں ہیں بازو دھونے کی دعا چہرہ دھونے کی دعا سر کا مسا کرتے ہوئے دعا پاؤں دھوتے ہوئے دعا یہ چیزیں نبی علیہ السلط اسلام سے ثابت نہیں ہیں اور یہیں سے مجھے یہ مسئلہ بھی یاد آ گیا کہ وضو کرتے ہوئے الگ سے گردن کا مسا کرنا یا گدی کا الگ سے مسا کرنا یہ ثابت نہیں ہے نبی علی اسلام سے البتہ جب سر کا مسا کریں گے تب آپ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے لے کر آئیں گے تو اس میں گدی بھی آ جائے گی پھر آپ واپس لے آئیں گے لیکن بعد میں گدی کا لگ سے مسا کرنا یا گردن کا مسا کرنا یہ چیزیں نبی علی اللہ سے ثابت نہیں ہیں تو باب نمبر چار کیا ہے ذکر آقیب الدو وضو کے بعد ذکر کرنا انوقبت بن عامر اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ ہے اعلی وہ کہتے ہیں کانت علی نا ریات البلی ہمارے ذمے اونچرانے تھے کیا مطلب ہمارے اونٹ چرانے تھے عامر جوہنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہوا کرتے تھے اب بجائے اس کے کہ ہر آدمی اپنا اونٹ چرانے کے لیے دھوپ میں جائے جنگل میں جائے صحرا میں جائے ہم کیا کرتے تھے کسی ایک یا دو آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ آج تمہارا نمبر ہے تم نے سب کے اونٹ چرانی ہیں سب سے مراد پورا مدینہ نہیں سب سے مراد دس دوست بیس دوست تیس دوست تو آج دو آدمی اونٹ چرائیں گے باقی اپنے دیگر کام کریں گے کل کسی اور کا نمبر ہوگا پرسوں کسی اور کا نمبر ہوگا تو یہ ترتیب تھی صاحب کے, کے بیچ میں کہتے ہیں کہاں تعلیم ہمارے ذمے تھا کو چنانا تو میری باری آئی فروشی تو میں ان اونٹوں کو چلا کر شام کے وقت واپس لے کر آیا فعد رقت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يحدث الناس تو میں نے نبی علی السلاۃسلام کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے تھے لوگوں کو حدیثیں بتا رہے تھے لوگوں کو واز کر رہے تھے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے فد مِنْ قَوْلِهِ تو میں نے آپ کی آپ کے خطبہ میں سے آپ کی گفتگو میں سے یہ چیز پائی یہ گفتگو بو سنی باقی تو میں نہیں سن سکا ظاہر ہے کہ میں لیٹ آیا تھا عقبا بن عامر جوہنی کہتے ہیں تو کیا چیز میں نے پائی کہ آپ کہہ رہے تھے ما من مسلمین يتوضا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ وضو کرے فیهسن وضوؤه تو اپنا وضو اچھی طریقے سے کرے اچھی طرح کرے ثم يقوم फिर खड़ा हो فیصلی رکعتین تو دو رکعتیں ادا کرے مقبل علیهما بقلبه وبوجهه ان کی جانب توجہ کرنے والا ہو کی جانب دو رقتوں کی جانب دو رقتوں دبتے پڑھنے والا ہو دل کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہو کر چہرے کا رخ بھی نماز کی طرف ہو دائیں بائیں نہ دیکھ رہا ہو اور دل کی سوچیں اور خیالات بھی نماز کے ساتھ ہوں دو رقتوں کے ساتھ ہوں دنیا داری میں دل نہ لگا ہوا ہو بیگم کا اے بیگم کی توجہ اے اولاد کی دل کی توجہ اولاد کی طرف نہ ہو بیگم کی طرف نہ ہو بلکہ نماز کی طرف ہو سمے پھر وہ کھڑا ہو فیصلی رکاتعینی تو دو رکھتیں ادا کرے مقبل ماں بکل بھی اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ ان دو رقطوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہو اللہ مگر واجن اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی تو نبی علی السلاۃ والسلام نے کتنی عظیم فضیلت بیان کی ہے کہ اس کی جو اچھی طرح وضو کرے پھر اچھی طرح درختیں ادا کرے کیا فضیلت بیان کی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی وضو اچھے طریقے سے وہی ہوگا جو نبی علی اللہ و اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا اور دو رکھتے ہیں آپ کے طریقے کے مطابق بھی ہوں اور دل کی توجہ مکمل طور پہ نماز کی طرف ہوا وہ کہتے ہیں کون اقبا بن عام جوہنی فکل تو میں نے کہا اقبا کہتے ہیں میں نے کہا دہی یہ کتنی عمدہ بات ہے اللہ کے جو بھی بات کی ہے کتنی عمدہ ہے کتنی اچھی بات ہے یہ کہ وضو کریں دو رکھتے ہیں ادا کریں جنت مل جائے اور کیا چاہیے فاذا قائل بين يدي يقول تو اچانک ایک کہنے والا جو میرے سامنے تھا وہ کہہ رہا ہے الٹی قبلها اجود جو بات اس سے پہلے اپ نے کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے جو تو نے سنی ہے۔ ابو بن عامر کہتے ہیں میرے سامنے کوئی آدمی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کو پسند کر رہے ہو جبکہ اللہ کے سو نے جو اس سے پہلے بات کیا وہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی اس سے بھی زیادہ عمدہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا فعیدا عمر تو اچانک وہ کون تھے وہ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی کالا عمر فاروق کہنے لگے انی قدر آن فن یقیناً میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم ابھی ابھی آئے ہو۔ یعنی کہ تم چونکہ ابھی ابھی آئے ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کی تھی وہ اس سے بھی اعلی اس سے بھی عمدہ تھی۔ وہ کیا بات تھی قال اپ نے کہا ما منکم من احد يتوضؤ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وضو کرے فيبلغ او فيسبق الوضو تو وضو مکمل طور پہ کرے پورے طور پہ کرے یوسف کا معنی ایک ہی ہے درمیان میں او ہے ان کے راوی کو شک ہو گیا ہے کہ لفظ نبی علی اسلام نے یوب کا استعمال کیا تھا یہ یوسف کا معنی برغ دونوں کا ہی ایک ہے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وضو کرے تو اچھی طرح مکمل طور پہ وضو کرے یخولو پھر کہے اشد اللہ, الہ الا اللہ جنت اسمانیہ جو وضو کے بعد یہ الفاظ کہے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے داخل ہوگا مینا شاہ ان دروازوں میں سے جس سے چاہے گا کی دیئے وضو کی اہمیت کا وضو کی فضیلت کا وضو کی شان کا کہ جو وضو کرے اور مکمل خی نہیں عمدہ طریقے سے وضو کرے اس کے بعد یہ الفاظ کہے اشد اللہ،, اللہ،, اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لوہ کوئی مابو برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے یہ عقیدہ کوئی آسان عقیدہ نہیں ہے پہلا جو جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی محبود بلاک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قبر پرست نہیں بنوں گا میں قبر والے سے دعا نہیں کروں گا میں کسی بدھ سے دعا نہیں کروں گا میں کسی فو شدہ سے دعا نہیں کروں گا میری ہر دعا میرا ہر نکو میرا ہر سجدہ میرا ہر طباف میری ہر منت ایک اللہ کے لیے کیونکہ اللہ کے لوا کوئی معبود برحک نہیں اور جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ محمد اللہ بندر اللہ کے رسول ہیں یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے ہر مسلمان کہہ رہا ہے لیکن ہر مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتا کتنے لوگ ہیں جو نبی علی سطد اسلام کی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کس وجہ سے کہ میرے ابا جی نہیں مانتے اس حدیث کو میرے پیر صاحب نہیں مانتے میرے مولوی صاحب نہیں مانتے یا میری عقل نہیں مانتی تو ایسے لوگوں کو کہاں سے فضیرت ملے گی تو فضیرت ان کے لیے ہے جو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں اور دل ساتھ دے دل کا ان الفاظ پہ عقیدہ ہو تو جب اس انداز سے اچھی طرح وضو کیا جائے مکمل طور پہ وضو کیا جائے اور یہ الفاظ کہے جائیں تو ایسے آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت کے دروازے کتنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اور توحید کی اہمیت کا پتہ چلا رسالت پہ ایمان لانے کی قدر و قیمت کا پتا چلا اور یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی گفتگو کتنے دھیان اور توجہ سے سنا کرتے تھے اور یہ بھی کہ صحابہ کرام کو کتنا شوق تھا جنت میں جانے کا اور یہ کہ جنت کی جب بشارت ملتی تھی تو ان کی عبادت کے شوق میں اضافہ ہو جاتا تھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جنت لینے کے لیے نہیں وہ کہتے ہیں جی جنت لینے کے لیے عبادت کریں گے یہ تو خود ہو گئی ہم اللہ کی عبادت کریں گے کیوں اللہ سے محبت کے طور پہ ہمیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے اور یہ عقیدہ جو بظاہر بڑا پیارا لگتا ہے یہ نبیوں کے قیدے کے خلاف ہے اللہ کے ولیوں کے قیدے کے خلاف ہے شہداء کے قیدے کے خلاف ہے اس لیے عقیدہ سو فیصد غلط ہے اللہ تعالی خود ترغیب دیتے ہیں بار بار کہ یہ کام کرو گے میں جنت دوں گا یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری جنت کا شوق رکھیں میری محبت میں بھی عبادت کریں میری جنت کے شوق میں بھی عبادت کریں اور میری جہنم سے بچنے کے لیے بھی عبادت کریں باب نمبر پانچ باب کیا ہے باپ غسر الوی عند استیقات بیدار ہوتے وقت چہرہ اور دونوں ہاتھ دھونا جب آپ نیند سے اٹھیں تو چہرہ بھی دھوئیں دونوں ہاتھ بھی دھوئیں حدیث نمبر 308 میم اس حدیث کو وید کرنے والے کون ہیں امام مسلم ہو رہی رہتا صلی اللہ علیہ وسلم کال جناب ابو ہے کہ نبی علی اسلام نے فرمایا قداحد نو می جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو فلاں یک مس یدہ فل تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے برتن میں داخل نہ کرے حتی يغسلها یہاں تک کہ اس ہاتھ کو تین مرتبہ دولے آپ نیند سے اٹھے ہیں اور زمانہ وہ ہے علاقہ وہ ہے جہاں پانی برتنوں میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ گھمائیں گے اور پانی نکلنا شروع ہو جائے گا بلکہ برتن میں ہاتھ ڈالیں گے پھر پانی لیں گے جب یہ صورت حال ہو تو اللہ کا سن فرماتے ہیں کہ جب تم اس کو اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ داخل کرے یہاں تک کہ ہاتھ کو تین مرتبہ دھو لے کیوں فَإنَّهُ لَا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ تک پہنچا ہو خصوصاً اس زمانے میں جب لباس شلوار کمیز نہیں تھا لباس کیا تھا چادر اب چادر آگے سے کھلی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سونے والے کو خارج کی حادت محسوس ہو تو شرم پہ خارج کرے اگلی شرمگاہ پہ پچھلی شرمگاہ پہ اور ہاتھ پلید ہو جائے اس لیے بھی پلی دونے کا امکان ہے کہ سونے والے نے ہو سکتا ہے پانی کی بجائے پتھر استعمال کیے ہوں ڈھیلے استعمال کیے ہوں تو ان حالات میں نبی علیہ سات اسلام یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ برتن میں ہاتھ نہیں ڈال لیں جب تک کہ آپ برتن کو تین دفعہ دو نہ لیں جب تک کہ آپ ہاتھوں کو تین مرتبہ دو نہ لیں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوئیں پھر آپ برتن میں ڈالیں اس سے پہلے نہ ڈالیں تو یہ چیز سے تعلق نہیں رکھتی اس کا تعلق نیند سے ہے جب بھی آپ بیدار ہوں گے اور پانی استعمال کرنے لگیں گے تو برتن میں براہ راست ہاتھ نہیں ڈالنا پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے اس کے بعد بے شک ڈال لیں باب نمبر چھ باب الارو فل اس والاستجمار ول استجمار اختیار کرنا تاک عدد اختیار کرنا فی اس ناک جاڑتے ہوئے والاستجماری اور پتھروں کے ساتھ استنجا کرتے ہوئے جب آپ پتھروں کے ساتھ سنجا کریں گے تو تاک عدد استعمال کریں تین پتھر پانچ سات نو دو چار چھ نہیں بلکہ حدیث نمبر تین سو نو کاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کال جناب ابو را سے روایت ہے وہ نبی علیہ اسلام سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا من جو وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک جاڑ لے یعنی کہ ناک میں پہلے پانی چڑھائے گا پھر ناک کو جاڑے گا اور جب آپ سو کر اٹھے ہوں خصوصی طور پہ ناک کو جھاڑنے کا اہتمام کریں کیونکہ نبی علیہ السلات اسلام ایک دیس میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے نتنے میں رات گزارتا ہے تو شیطان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جب اٹھے ایک تو ہاتھ براہ راز کسی پانی کے برتن میں نہ ڈالیں بلکہ پانی لے کر ہاتھوں کو دھو لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ناک کو چیز طرح جاڑے تاکہ شیطان کے اثرات ختم ہو جائے منتوق فلن فر جو ودو کرے تو وہ اپنی ناک کو چتنا جاڑے وہ منستم فل اور جو استنجا پتھروں کے ساتھ کرے وہ طاق عدد میں کرے اس کے بعد باب نمبر سات یہ کون سا باب ہے باب لا یق من شک شک کی وجہ سے وزو نہ کرے کئی لوگ وسوسے کے مریض ہوتے ہیں شکوک و شبہات کے مریض ہوتی ہیں ان کو یہ وسوسہ لگا رہتا ہے کہ ہمارا وزو ٹوٹ گیا ہے شاید ہوا نکل گئی ہے تو یہ ان کے بارے میں باب ہے کہ باب کے شک کی وجہ سے وزو نہ کرے حدیث نمبر تین سو دس اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبداللہ, عبداللہ بن زید سے رویت ہے وہ کس رویت کرتے ہیں اپنی سے انمی اپنے چچا سے یہاں مجھے لگتا ہے واللہ تعالی عالم کہ اس کتاب الوافی کے رائٹر شیخ صالح شامی سے یا جس نے یہ کتاب پرنٹ کی ہے اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہے یہاں پہ حدیث نمبر تین سو دس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا کہ بلا بن زید سے روایت ہے اور وہ اپنے چچا سے وایت کرتی ہیں جبکہ بخاری مسلم میں میں نے چیک کیا ہے وہاں پہ ہے کہ عبادات بن تمیم سے روایت ہے عبداللہ بن زید سے نہیں اباد بن تمیم سے رویت ہے اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اور وہ چچا کون ہے یہ عبداللہ بن زید تو رویت عبد ال تمیم سے ہے اور وہ اپنے چچا سے رویت کرتی ہے چچا کون ہے عبداللہ بن زید اور جو ہمارے پاس ہے اس میں معاملہ الٹ ہو چکا ہے کیا عبداللہ بے سے اپنے چچا سے اور یہیں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ پچھلے درس میں میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کے حیض میں بیگم سے جمع کرتا ہے تو اس کو پر جرمانا پڑے گا کیا جرمانہ ایک دنار یا آدھا دنار صدقہ کا خیرات کے طور پہ دے اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک دنار کے کتنے گرام بنتے ہیں سوا چار گرام اور پھر میں نے کہا تھا کہ سوا چار گرام کتنے روپے بنتے ہیں تو میں نے کہا تھا ایک گرام ایک لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو چار گرام کتنے بن گئے چار لاکھ روپے بن گئے تو میں نے کہا تھا جو حیض کی حالت میں اپنی بیگم سے جمع کرے گا اس کا جرمانہ کتنا ہے چار لاکھ روپے سے اوپر ہے تو ہمارے کسی دوست نے توجہ دلائی اللہ ان کو جزائے خیر دیں کہ یہ چار لاکھ روپے کیسے بنتا ہے ایک گرام ایک لاکھ کا کیسے ہو گیا تو میں نے جو بتایا تھا کہ جرمانہ ایک دنار ہے یہ بالکل صحیح معلومات تھی یا آدھا دنار ہے یہ صحیح معلومات ایسے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیگم سے جمع کرے وہ ایک دنار یا آدھا دنار سب کا خلاف کرے اب یہ جو میں نے بتایا تھا کہ ایک دنار سوا چار گرام کا ہے یہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ ایک گرام ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے یہ معلومات ٹھیک نہیں تھی شاید ایک گرام ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں کیا تھا تولہ تھا ایک تولہ اس کا ریٹ دین میں آ گیا ورنہ ایک گرام کا ریٹ اتنا نہیں ہے تقریباً دس ہزار روپے بنتا ہے تو چار گرام کا کتنا بن جائے گا چالیس ہزار اور چونکہ سوا چار گرام ہے آپ کہہ لیں چالیس ہزار پیسے لے کے پچاس ہزار روپے تک تو بہرحال یہ ایک گرام کا ریٹ بتاتے ہوئے روپے میں جو ریٹ بتایا اس میں غلطی لگی ہے میں نے ایک گرام کا ریٹ کیا بتایا تھا ایک لاکھ جبکہ صحیح بات کیا کہ ایک گرام کا ریٹ آج کل تقریباً نو سے دس ہزار روپے کے بیچ میں ہے تو یہاں پہ میرے ناقص علم کے مطابق شیخ سال شامی سے اور ان سے مجھے امید نہیں ہے لیکن جس نے ان کی طرف سے کتاب پرنٹ کی ہے کمپوزنگ کی ہے لکھا ہے شاید اس سے غلطی ہوئی ہے تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جی عبداللہ بن زید سے اپنے جچا سے ویت کرتی ہیں میرے ناقص کے مطابق جو بخاری مسلم سے مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اب باد بن تمیم سے ہے اور وہ اپنے جچا سے جچا کون ہے یہ جی عبداللہ بن زید اللہ شکا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی علی السلط سے شکایت کی نے؟ چچا نے کیا شکایت کی, شکیت کی کہ وہ آدمی جسے خیال ہو جاتا ہے کہ, کہ وہ کوئی چیز پا رہا ہے محسوس کر رہا ہے نماز میں نماز پڑھ رہا ہے نماز میں خیال آتا ہے کہ شاید میری ہوا نکل رہی ہے شاید پشاب کا میرا قطرہ جو ہے وہ گر رہا ہے یعنی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے ایسا آدمی کیا کرے اور یہاں پہ سوال سمجھ لیں دھیان سے سوال کیا ہے کہ ایسا آدمی ہے جسے یہ خیال آتا ہے یہ نہیں ہے کہ یقین ہے خیال آتا اسے لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے پھر سلاطی نماز میں فقال جواب دیا لا فتح او لا شریف کہ ایسا آدمی نماز سے نہ پھرے ان کی نماز کو نہ توڑے لا فتح نہ پھرے او راوی کو شک کہ آپ نے کہا لا فتح یا کہا لا صریف دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ایسا آدمی نماز سے نہ پھرے حت یس معن یہاں تک کہ آواز سن لے کس کی ہوا نکلنے کی یا بدبو پالے کس کی ہوا نکلنے کی تو اس ادیس میں علاج بتایا گیا کس کا اس آدمی کا جو وس کا مریض ہو شکوک و شبہات کا مریض ہو یہ اس کا علاج ہے کہ جب اس کو لگے کہ شاید میری ہا نکل گئی ہے یا اس کو لگے کہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ نکل گیا ہے تو وہ نماز نہ توڑے نماز جاری و ساری رکھے کیونکہ یہ وسوس شیطان کی طرف سے ہیں ہاں اگر وہ آواز سنے ہوا نکلنے کی یا بدبو محسوس کرے پھر وہ نماز توڑ دے اور نیا وضو کرے پھر نماز پڑھے تو یہ علاج کس کا بتایا گیا ہے جو وسوسے کا مریض ہے شکوک و شبہات کا مریض ہے اور اس عدیب سے پتہ چلا کہ السل و بقا مکان کہ جب آپ نے وضو کیا تھا یہ آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے آپ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے تو آپ کیا کریں آپ یوں یقین رکھیں کہ آپ کا ودو ہے کئی لوگ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے تو اگر انہیں یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر ان پہ واجب ہوگا نیا وضو کریں اور اگر یہ یقین ہے کہ میں نے زور کے ٹائم وضو کیا تھا اور وضو کے ساتھ میں نے زور کی نماز پڑھی تھی اس کے بعد گھنٹا دو گھنٹے گزرے ہیں وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس میں شک و شبہ ہے تو اب اصول یہ ہوگا کہ اس کا وضو ہے کیونکہ وضو کرنا یقینی ہے کے ٹائم کیا تھا ٹوٹنے کے بارے میں شم شب کو شبہ ہے اس کے برعکس ایک آدمی کو یقین ہے کہ میرا زور کے بعد وضو ٹوٹ گیا تھا حوال نکلی تھی پیشاب میں نے کیا تھا اب یہ اس سے شک ہے کہ میں نے پھر نیا وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اب کیا ہے آپ اس کو کہیں گے کہ واجب ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹا تھا اور وضو اور نیا کیا یہ نہیں کیا اس میں شک ہے اس لیے تم نیا وضو کرو اور اگر یہ یقین ہو پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں اگر یہ یقین ہو کہ زور کے لیے وضو کیا تھا یہ شکریہ ٹوٹا تھا نہیں ٹوٹا تھا ہم کہیں گے کہ وضو کا ہونا یقینی ہے ٹوٹنے کے بارے میں شک و شبہ شک و شبہ کی طرف توجہ نہ دو تمہارا وضو ہے اور اگلی نماز پڑھنا چاہو تو اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکتے تو باپ کیا ہے کہ شک کی وجہ سے وضو نہ کرے تو یہ شیطان کی طرف سے کئی دفعہ ایسے شک کو شبہات ہوتی ہیں وہ انسان کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے تاکہ ایسا آدمی تنگ آ جائے وضو کر کر کے اور پھر نمازیں بار بار پڑھ کے اور پھر یہ دین سے دور ہو جائے تو اسی شریعت نے کیا کہا ہے کہ آپ ایسے شکو کو شبہات اور ایسے وسوسوں پہ توجہ نہ دیں باب نمبر آٹھ باپی وضو وغیرہ میں تہارت وغیرہ میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا دائیں طرف سے آغاز کرنا حدیث نمبر تین سو گیارہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے بخاری کا اور امام مسلم کا قالت جناب عشا ہے وہ کہتی ہیں کانبی کی صلی اللہ علیہ جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا کب کس موقع پہ فیتنا اولی جوتا پہننے کے موقع پہ کنگی کرنے کے موقع پہ وضو اور تحارت کے موقع پہ وفی شانی ہی کل ہی اور ہر معاملے میں یعنی کہ جب آپ جوتا پہنتے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی پہلے میں دائیں پاؤں میں جوتا پہنوں بعد میں بائیں پاؤں میں جوتا پہنوں دوسرے نمبر پہ کنگھی کرتے ہوئے داڑھی میں سر میں پہلے دائیں جانب سے کنگی پھر بائیں جانب سے داڑھی میں پہلے دائیں جانب سے کنگی پھر بائیں جانب سے وضو میں بھی ایسے پہلے دایا ہاتھ پھر بائیں ہاتھ اور دونوں بازو میں بھی ایسے پہلے دایا پاؤں بازو پھر بایاں بازو پہلے دایا پاؤں پھر بایاں پاؤں تو نبی علیہ السلط اسلام کو تہارت وغیرہ میں دائیں طرف سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا اور ہر مسلمان کو چاہیے اسی چیز کو اپنائے آج جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں اور ہوٹلوں میں جاتے ہیں اچھے بڑے مسلمان پڑھے لکھے جو کو جاہل سمتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب کہ نبی علی السلاط اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے تو اس حدیث کا باب سے تعلق کیا تھا کہ تہارت میں وضو میں دائیں طرف سے آغاز کرنا اس کے بعد باب کیا ہے باب نمبر نو باب یت مد مدو ولا کھانے کی وجہ سے کلی کرے اور وضو نہ کرے کھانا کھایا ہے ہوا نہیں نکلی پیشاب نہیں کیا تو پھر وضو موجود ہے اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کلی کر لیں آپ منہ صاف کر لیں تاکہ کھانے کے ذرات آپ کے منہ میں باقی نہ ہوں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر تین سو بارہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے امام بخاری سوید بن نعمان سوید بن نعمان سیر سوید میں نعمان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر کہ وہ نکلے نبی علیہ السلط کے ساتھ خیبر والے سال جس سال خیبر والوں سے جہاد ہوا اس سال وہ بھی نبی السلام کے ساتھ نکلے حتاقان صحبہ یہاں تک کہ جب وہ سب کہاں تھے صحبہ مقام پہ نبی علیہ السلام بھی سوید بھی دیگر صحابہ کے نام بھی وَحِيَ أَدْنَا خِيْبَرْ صَحْبَات کیا چیز ہے دی؟ یہ خیبر کے نیچے ہے خیبر کے قریب یہ علاقہ ہے صحبہ کا فَصَلَّ الْعَصَرَاتِ تو وہاں پہ آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ پھر آپ نے زادے سفر طلب کیا صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ لے آئے فلم يتا الى بالصبيقي تو نہیں لائے گیا مگر ستو کو جو بھی لوگ لے کر ائے ستو لے کر ائے فامر به فسریا تو اپ نے ستو کے بارے میں حکم دیا فسرا فسوریا اسے بھگو دیا گیا پانی میں ڈال دیا گیا فاكل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے ستو میں سے وہ اور ہم نے بھی کھایا کام المغرب پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے اٹھے کھڑے ہوئے مت مزہ تو آپ نے کلی کی وہ مت اور ہم نے بھی کلی کی سما صح پھر آپ نے نماز پڑھائی ولم اور آپ نے وضو نہیں کیا حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کے زادے زیادہ زادے زیادہ سفر ساتھ لے کے نکلتے تھے اور یہی توکل ہے کہ آپ پورے اسباب اختیار کریں پھر بھروسہ اللہ پہ کریں اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ توقل نہیں ہے بلکہ توکل کے الٹ ہے اور اس سے پتا چلا کہ جب سب لوگوں کا کھانا ایک جگہ جمع ہو جائے اس کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے کھانے میں اسی لیے آپ نے زیادہ سفر کو جمع کیا اور اس سے پتا چلا کہ ستو پرانی چیز ہے نبی علیہ سات اس نے بھی ستو کھایا آپ کے صحابہ کرام نے بھی کھایا اور اس سے پتا چلا کہ جب کوئی چیز کھائی ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے کلی کر لیں منہ صاف کر لیں تاکہ آپ نماز دہان سے پڑھ سکیں اور یہ بھی پتا چلا کہ ایسی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس کے بعد باب کیا باب نمبر دس باپ من الابل. اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا یعنی کہ اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا نمبر 313. میم. اس کو کرنے والے کون ہے؟ امام نے نبی علیم سے سوال کیا من لحوم الغنم کیا میں بکری کے گوشت کی وجہ سے کروں اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو وضو نہ کرو یعنی کہ تمہیں چوائس دی جا رہی ہے تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے جو کرنا چاہتے ہو کر لو قال اس آدمی نے کہا من لحوم الابل کیا اونٹ کے گوشت کی وجہ سے وضو کروں نعم یہاں پہ آپ نے کہا بالکل کرو مل الابل اونٹ کے گوشت سے وضو کرو قال۔ اس آدمی نے کہا اسکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں آل آپ نے کہا ہاں پڑھ لیا کرو آل فی مبارک الابل. کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں قال اللہ آپ نے کہا نہیں اس سے ایک تو یہ مسئلہ پتا چلا کہ بکری کا گوچ کائیں تو آپ کا وجوہ نہیں ٹوٹے گا اسی وضو اسی کے ساتھ آپ کو اور نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جو وضو آپ نے بکری کا گوشت کھانے سے پہلے کیا تھا اور نماز پڑھی تھی بکری کا گوشت کھانے کے بعد آپ اور نماز پڑھ سکتے ہیں اور نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پتا چلا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھائیں گے تو وضو نیا کرنا پڑے گا پرانا وضو کام نہیں آئے گا کیوں? وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس بارے میں علماء کے کے مختلف اخبار ہیں اس لیے کوئی وعدے قول بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور جو آپ نے کہا اسی میں خیر ہے اسی میں حکمت ہے ہم آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں پھر یہ پتا چلا کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اونٹ کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اونٹ کے بارے میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے بارے میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو خطرہ رہے گا کوئی اونٹ میرے اوپر حملہ نہ کر دے تو آپ کی توجہ نماز میں اتنی نہیں ہوگی جتنی اونٹوں کی جانب ہوگی جب کہ نماز مکمل طور پہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے توجہ اللہ کی جانب رہے نماز کی جانب رہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس لیے روکا اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیونکہ اونٹوں کا پیشاب پلید ہوتا ہے تو وہ جگہ پلید ہو جاتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ موقف درست نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط والسلام نے کچھ لوگوں کو جو مدینہ میں آ کے بیمار ہو گئے تھے اونٹوں کے دودھ اور اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے پیا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے آج کی سائنس میڈیکل سائنس مان رہی ہے کہ اونٹوں کے پیشاب اور دودھ میں پیٹ کی کئی بیماریوں کا علاج ہے تو آپ نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے اس لیے نہیں روکا کہ اونٹوں کے بارے پلید ہوتے ہیں اونٹ پیشاب کر دیتے ہیں کیونکہ اونٹوں کا پیشاب پلید نہیں ہے میری یہ باتیں شاید کئی لوگوں کے لیے نہیں ہوں اونٹوں کا پیشاب پلید نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح شام پیئے میں یہ نہیں کہہ رہا اگر کبھی مسئلہ بن جائے کوئی مریض ہے وہ علاج کرنا چاہتا ہے یا اونٹوں کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ اونٹوں کے پیشاب کی وجہ سے میرے کپڑے پلید رہتے میری نماز کا کیا حکم ہے ہم کہیں گے پڑھ لیا کرو کیوں کیونکہ اونٹوں کا پیشاب پلید نہیں ہے پلید نہیں ہے پہلی دریل دے چکا ہوں کہ آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم پیو اور نبی پلید چیز پینے کا حکم نہیں دے سکتے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے حدیث کئی علماء کرام نام سے سنی ہوگی کہ نبی علی اللہ نے جب طواف کیا تھا حج میں تو اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا اونٹنی کو بیت اللہ میں لے کر داخل ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کا پیشاب پلید نہیں تھا اس لیے لے کر داخل ہوئے اگر اس کا پیشاب پلید ہوتا تو آپ اسے لے کر طواف نہ کرتے ورنہ طواف کے دوران وہ کبھی بھی پیشاب کر سکتی ہے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے صحیح بات یہ کہ ان کا پیشاب پلید نہیں ہے ویسے مجھے بھی گن آتی ہے آپ کو بھی آتی ہے نہ آپ پیئیں گے نہ میں پیوں گا نہ کسی اور کو مشورہ دیں گے لیکن اگر کسی کا علاج اس پیشاب میں ہو تو وہ پی سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے رہنمائی کی تھی یا جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کوئی گائیوں کا مالک ہے پینسوں کا مالک ہے اونٹنوں کا مالک ہے اور یہ جانور کبھی بھی پیشاب کر دیتے ہیں تو آپ کے جسم پہ چھینٹے پڑ گئے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ رہے لیے کے کپڑے پلید ہیں تو ہم کہیں گے کہ کپڑے آپ کے پلید نہیں ہیں نماز کو آپ لیٹ نہ کریں ٹائم پہ پڑھ لیں اور اگر نیا لباس مل جائے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا لباس مل جائے جس کے اوپر پیشاب کے کپڑے نہ گرے ہوئے اچھی بات ہے انسان کا پیشاب پلید ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر کیا ہے باب نمبر گیارہ کیا وضو کرنا ہوگا اس چیز کو کھانے کی وجہ سے جسے آگ نے چھوا ہو جس چیز کو آگ پہ پکایا گیا ہو جس چیز کو آگ لگی ہو کیا اس چیز کو کھا لینے کے بعد وضو کرنا پڑے گا پہلا وضو ٹوٹ جائے گا حدیث نمبر تین سو چودہ میم اس عدیث کو رویت کرنے والے امام مسلم ہیں عائشہ ام الممنین عائشہ سے رویت ہے زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ وسلم کی بیگم ہیں قارت وہ کہتی ہیں آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضعو ودو کرو مممہ اس چیز کی وجہ سے ما مست النار جسے آگ نے چھوا ہو لیکن یہ آپ کا حکم منسوخ ہو چکا یہ آپ کا آرڈر کینسل ہو چکا خود آپ نے کینسل کیا یہی وجہ ہے کہ آپ سے ملتا ہے کہ آخری زندگی میں آپ نے کئی ایسی چیزیں کھائیں جنہیں آگ نے چھوا ہوتا تھا اور آپ پرانے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے تھے اس چیز کو کھانے کی وجہ سے نیا وضو نہیں کرتے تھے مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث سو 354 عبداللہ اللہ عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب نے ایک بکری کا کندے کا گوشت کھایا پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کہ وہ چیز جس کو آگ نے چھوا ہے وہ کھائیں تو وضو کرنا ہوگا یہ کینسل ہو چکی ہے باب نمبر بارہ باب نو مل لا ينقض الدو جو آدمی بیٹھا ہوا ہو اس کی نیند وزو نہیں توڑتی ہاں لیٹ جائیں تب آپ کی نیند سے وزو ٹوٹ جائے گا لیکن جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی نیند جو ہے وزو کو نہیں توڑے گی عدیثیز کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان, انعسیم جنابی انعسیم مالک سے روایت ہے کالا وہ کہتے ہیں حقیمت نماز قائم کر دی گئی اکامت کہ دی گئی عشا کی نماز کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ رد ال جبکہ نبی علی نبی سرگوشی کر رہے تھے ایک آدمی سے مسجد کی ایک کنارے میں مسجد کے کونے میں مسجد کی ایک جانب میں مسجد کے ایک سائڈ میں آپ ایک آدمی سے سرگوشی کر رہے ہیں اقامت آمد کہہ دی گئی ہے ہما آپ نماز کے لیے نہیں اٹھے حتٰ نا ملقوم یہاں تک لوگ سونے لگے اس آدمی نے آپ سے گفتگو کافی لمبی کی تو آپ نماز کے لیے کافی لیٹ اٹھے اقامت پہلے کہہ دی گئی تھی اس سے پتا چلا اقامت کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرے نمبر پہ مسجد میں گفتگو کرنا جائز ہے تیسرے نمبر پہ جب سب لوگ موجود ہوں تو پھر ایک آدمی کے ساتھ سرگوشی میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن جب لوگ ٹوٹل تین ہوں تو دو سرگوشی کریں اور ایک اکیلا رہ جائے یہ جائز نہیں ہے اور پھر وہ مسئلہ معلوم ہوا جس کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے کہ اگر کوئی سو جائے جب کہ وہ بیٹھا ہو باہو لیٹا ہوا نہ ہو تو اس کا وضو انشاءاللہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اس بارے میں علماء کے نام کے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ کا سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر آپ سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نیند اتنی گہری ہے کہ آپ کو ہوش نہیں رہتا آپ کے منہ سے تھوک نکلے آپ کو پتا نہ چلے آپ کے قریب میں شور شرابہ ہو آپ کو پتہ نہ چلے اتنی گہری نیند ہے اس نیند سے ودو ٹوٹ جاتا ہے چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے آپ لیٹے ہوئے ہوں ہر نیند سے ودو نہیں ٹوٹتا ترین سے ٹوٹتا ہے یا اس نین سے جو آپ لیٹے ہوئے ہوں تب آئے. آپ کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں یہیں پہ درس کا اختتام کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا مجھے امید ہے کہ آپ اس چیزوں کو شوق سے حصہ لیتے رہیں گے اور یہ عادی سنتے رہیں گے اور احکام معلوم کرتے رہیں گے اللہ تعالی مجھے بھی سقامت دے آپ کو بھی دے مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ حفیق